اکائے نا شب عشور تھا وہ مقتل کا حسین نے جو بتایا دیکھا یہ ہے امام زمانہ کی غیبت قبرا یہ فرض کیجئے لے کر ہمیں چلے مولا وہاں حسین زمین سبھی بندہ بتا یہاں امام یہ منظر ہمیں دکھاتے ہیں ابھی روان وہ میرا قتل ہو گیا مہمان جو کر بلا کتنے دے چکے تو کچھ کروں میں بیاں لرد تھی تنش پاش ہے دیکھو یہ ہے جو بکھڑی تم کی لاش ہے دیکھو کی لاش دیکھو لہو میں ڈوبی ہوئی ہے شبی پیغمبر پیغمبر کی لاش پہ پکری آنا ہے ہر مادر پسر کے سینے سے برچینے چھینے چال تھی مگر نہ بند ہو سکا وہ تم سین اکبر دعا کرو کہ یہ غیبت میری سمت جائے یہ دخم دیکھ میرا جگر نہ نپٹ جائے غیبت کی کائنات میں ہے یہ کربلا جو بپا ہے یہ میری ساتھ میں ہے میں رو رہا ہوں میری کاش میں ہے گلے میں تیر ہے اصغر کی لاش ہاتھ میں ہے بہت قریب سے میں شور و شیل سنتا ہوں میں اب بھی میں سنتا ہوں سنتا لہو میں ڈوبی میری کائنات ہے لوگو جگر ہے سو تتشنا حیات ہے لوگو طویل غیبت پتے کی رات ہے لوگو ہر شہید ماں میرے ساتھ ہے لوگو ہر ایک گود ہے خالی ظہور کب ہوگا ہر <متصفح> ایک ماہ سواری ظہور کب ہوگا سواری ظہور ہوگا سواری ظہور ہوگا امام فہمائے غیر میں ہو گئے ہیں چی ہوئی ہے سنا سے رسول کی تصویر وہ لاش فاتم و عبداس ہے یہ لاش سبھی ہر ایک لاش یہاں آ کے رکھ گئے شبیر ارے بچا ہی کون تھا سکا امام اخلے ہوئے ناصروں کو بھی کھویا نہ وقت نے کبھی اس میرے زخم کو دھویا نہ ایک پل میں کسی راچے سے سویا ہزار سال میں چوتی سال تو رویا قید خانے کا رستہ بور کبھی ہوگا سکی نکو چاہیے تہور ہوگا پوچھ رہی ہے میرے ذہن میں وہ کروے ماں کھلے سروں کی ادیب وہ شام کا بازار اگرچات میرے ہے حسین کی تلوار کمر میں کا کروں لشکر میرا نہیں تیار اب انتقام کا سب ان تم پر ہے میرے ضرور کا دار مدار تم پر ہے